بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینا گھی کا بڑا ٹین جب صندوق یا بکسے کا کام دینے لگے تو اسے جیل کی اصطلاح میں ٹینا کہتے ہیں گھی کے ٹین پر ڈھکن اور کنڈی لگا دی جاتی ہے اور باوقت ضرورت اس کنڈی کو چھوٹا تالا بھی لگایا جا سکتا ہے جیل کے قیدیوں کے لیے ٹینا ایک قیمتی اور کارآمد چیز ہوتی ہے بندہ نے پہلے پہل اس کا مشاہدہ تہاڑ جیل میں کیا جہاں بعض پرانے اور باثر قیدیوں کے پاس کئی کئی ٹینیں ہوتے تھے یہاں میاں والی جیل آئے تو یہاں بھی اس کا رواج دیکھا یہ صورت حال دیکھ کر یہ سبق ملا کہ انسان کو اپنا طرز زندگی ہمیشہ سادہ رکھنا چاہیے جب گھی کا ایک ٹین بہترین بکسے یا بریف کیس کا کام دے سکتا ہے تو پھر خام خواہ زیادہ اخراجات اور نمائش کی کیا ضرورت ہے مگر انسان بہت غافل ہے اسے کھلا ہاتھ ملے تو سونے کے نوالے بھی ضائع کرتا ہے اور جب تنگی آئے تو گھاس کو بھی بچا بچا کر رکھتا ہے اور کھاتا ہے مگر اکل مند انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو میانہ روی اور سادگی سے بسر کرتے ہیں